على السيد الرسول الأخير بالأمياء ليس أرمي الله سني لأجرب من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشترك في الإمام يكون معصوم لما مر من الدين على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عدم القطع في عصمته وأيضا فالك اشتراك والمحتاج یہاں سے مارکن شار علیکم الرحمٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ امام کے اندر معصوم ہونا شرط نہیں ہے خلیفہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کیا ہو معصوم امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کیا ہو معصوم ہے اس معیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ثابت ہے آپ نقل سے سب کا اس پر اتفاق ہے جسے کے لیے گزر چکے ہیں بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ احت البقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معصوم نہیں ہے تو پتہ چلا کہ امامت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے یہ بکر صدیق کی خلافت کیا ہے دلائل کا ثابت ہے اور کسی بھی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ امام کے لیے معصوم معشت ہے لہٰذا دلیل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے لیے معصوم ہونا شرط کسی بات کے ثبوت کے لیے کسی دعوے کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کو ہونا ضروری ہے جب اس بات پر کچھ دلیل نہیں ہے کہ امامت کے لیے معصوم ہونا شرط ہو تو جب دلیل نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ بھی شرط نہیں ہوگی کہ امام معصوم ہے صرف رواقع کے ہاں یہ ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے امام کا کیا ہونا معصوم ہونا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ جو معصوم ہوگا وہی وہ امام ہوگا جو معصوم نہیں تو وہ امامت کا لائق نہیں پرانے مجید کی عقائق استقبال کرتے ہیں اور ان استقبال ٹھیک نہیں ہے یہ الگ بات ہے استقبال کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیے ذرا وہ کہتے ہیں تبارہ کہ یعنی میرا مراد کیا ہے امام مزدورا. کسی ظالم کو حاصل نہیں ہو سکتی لا لو ظالمی وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے جو معصوم نہیں ہے وہ لہذا جو ہے؟ ظالم ہے وہ کے ظالم ہے وہ امامت کے لائق نہیں, نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ار بکر صدیق ارت عمر فاروق ارت عثمان غنی تعلیٰ ان کے نزدیک کیا ہی؟ ہے ظالم واسب ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نشیر فرمائے بار اس کا جواب اشارے کی یہ دیا ہے چلا مش یہ تشتی نہیں کرتے کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو معصول نہیں ہوگا تو وہ ذات ہے اس لیے کہ ظالم تو وہ بولتا ہے کہ جو کسی معصیت کا ارتکاب کرے اور وہ معصیت ایسی ہو کہ جو اس کی عدالت کو سیاقت کرنے والی ہو اور اس پر وہ توبہ بھی نہ کرے تو اس پر وہ توبہ بھی نہ کرے اور اس کی اصلاح بھی نہ کرے ظالم تو وہ ہوگا لیکن جس کسی سے کوئی ہی نہ خلاف ہو, ہو یا ہو ہو, اس کو گناہ سمزد بھی کر لے اور اس کی سرخ کر لے تو پھر بھی وہ ظالم نہیں لے گا لہذا جب ظالم نہیں ہوا تو پھر اس کو یہ کہہ دینا کہ جو معصوم ہے وہ ظالم یہ کہاں کا انسان ظالم کی تو علط کا جو کیا کی معصیت کرے کسی معاشیت کا انتخاب کرے گنامی تذیرہ کا انتخاب کرے جو اس کی عدالت کو سرافت کرنے والا ہو اور پھر توبہ بھی نہ کرے جٹ جائے اس پر سب جا کر ظالم ملتا ہے اللہ لہذا اس آیت سے استدلال کرنا اس طور پر لا ينال کہ لاحبین امامت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے یہ استدلال کیا ہے بات یہ ہے یہ استدلا ظالمین سے مراد نبوت ہے لا نال واحد نبوت ہے کہ میری نبوت اس ظالم کو آگاہ نہیں ہو سکتی کا مسئلہ ہی نہیں تو اس کے بعد شار علیہ الرحمٰ نے معصوم کی حقیقت بیان کی ہے تو معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے تعریف نہیں کی ہے بلکہ معصوم کا کیا مطلب ہے ہے اس کی حقیقت بیان کی بیان اللہ و تعالی انسان کے اندر لا یق اللہ, اللہ تعالیٰ فی الحال عظم اللہ تعالیٰ بندے کے اندر گناہ کو پیدا نہیں کرے گناہ کو پیدا لیکن اس کی قدرت اور اس کا اختیار باقی ہو گناہ بندے کے اندر گناہ کا اختیار اور قدرت باقی ہو لیکن اس کے اندر گناہ کو پیدا نہ کیا جائے یہ ہے معصوم ہونے کی حقیقت اس کا یہ مطلب حرف نہیں ہے کہ اس کے اندر سے گناہ کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا جائے جیسا کہ خود روافظ کا مسئلے ہے رواق یہاں پر بھی دن کر لاتے ہوئے کہتے ہیں یہ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے گناہ کی صلاحیت کو ہی سلب کر لیا جائے اس سے گناہ سردر ہونا ممکن ہی نہ ہو حالانکہ یہ بات غلط ہے اس لیے کہ اگر گناہ سے سردد ہونے, گناہ سردر ہونے کی جو طاقت ہے جو قدرت اور جو اختیار ہے اگر وہی وہ سلب کر لیا تو پھر انسان کو مکلف بنانا یہ کسی طرح کو مقلف بنانا اس بات کا ح معاشت کا گناہ نہ کرنے کا پھر کیا مطلب ہوگا مکلف بنانے کا کیا مطلب جب کسی آدمی کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی پھر اس کو مکلف بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گہرے کو یہ کام یہ کہہ سکتا، کوئی اندھے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مت دیکھو وہ تو, تو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے دیکھنا پھر اس کو یہ بات کہنا یہ تو حوث ہے حضور ہیں تو یہاں پر بھی یہی بات ہوگی کہ اگر معصوم ہونے کا مطلب یہ لگ کے لے لیا جائے جیسا اگر واقع کہے کہ اس کے اندر سے گناہ کی صلاحیت کو ہی ختم کر لیا جائے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو مکلف بنانا ہی درست نہیں ہوگا دو طریقوں سے سارے نے رد کیے ہیں ایک اس ای طریقے سے کہ پھر تو ان کا مکلف بنانا ہی صحیح نہیں ہوگا حالانکہ شریعت میں ہر ایک شریعت میں کسی ہر ایک پیغمبر کو کیا بنایا گیا ہے مکلف بنایا گیا ہے دوسری بات اگر ان کے اندر سے گناہ کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا گیا تھا اللہ کا بارہ پتلا فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا ثواب دوں گا تو جن کے اندر گناہ کی صلاحیت اور ماتہ ہی نہیں رہتا تو پھر ان کو ثواب عطا کرنے کا فائدہ جب ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے پھر ثواب کیسے وہ کروں گا یہاں ان دو باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اختیار کا قسمت کا یا معصوم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نہ یہ ہے کہ صلاحیت ہی نہ ہو ہاں یہ ضرورت کو پیدا نہیں فرماتے لیکن ان کو اختیار بھی ہوتا ہے ان کی قدرت بھی یہی ہوتی ہے ان پر قدرت بھی ہوتی ہے یہی مطلب موتا کا بھی ہے اور یہی معتریدیا کا بھی ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی کا بھی ہے تو ان کی عبارات میں بھی کے سامنے آ رہی ہیں دیکھیے گا ذرا کتاب میں ولا يرثراط في الامام يكون معصوما لما مر کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے امام کے اندر معصوما کہ کیا معصوم ہو امام من الدلیل على امامه ابي بکر رضي الله تعالى عنه جیسے کہ دلیل گردش کی عند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عدم القطع بعصمته مع عدم القطع بعصمته لیکن قطر طور پر یہ ثابت نہیں ہے ان کی عصمت ان کی ان کا غیر معصوم ہونا یہ ثابت ہے کہ وہ معصوم ہو نہیں یہ قطر ہے یہ ہے عصمت ہر اشتراک محتاج یہ شرط لگا دینا کہ امام کے معصوم ہونا ضروری ہے یہ شرط لگانا یہ محتاج ہوگا دلیل کا اگر کوئی دلیل ہونی چاہیے امام کے لیے معصوم تو محتاج ہوگا استرا کر آپ شرط تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے شرط نہیں کرا دیتے تو اما فیاضمن استرا شرط نہ کرا دینے میں حکم و دلی اس طرح اس میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ نا جلد مخالف بخولی مخالف نے استقال کیا ہے فلا کی اولا یا تھا اصل میں وہ تعالیٰ کا وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے سلال کرتے ہیں کہ نہیں پائے گا نہیں پائے گا قرار میرا میرا ظ ظالم لوگوں کو نہیں ملے گا ظالم ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ذمہ داری اس کو نہیں سونپی جائے گی والجواب المن المن الظالم جواب ہمارا کیا ہوگا منع کی صورت میں ہوگا کہ ہم اس وقت تسلیم نہیں کرتے فإن ظالم اس لیے ظالم اب ظالم من تک اب ظالم عدالت وہ ہوتا ہے کہ جو معاشی کا ارتقاب کرے ایسی معاشیت عدالتیں جو اس کی عدالت کو شراکت کرنے والا ہے. انسان اس کے بعد آگے نہ رہے ماحد میں اور توبہ نہ ہونے کے ساتھ اگر ایسا کوئی گناہ کر بھی اس کو توبہ کر لے تو اس کی عصمت تو بھی وہ نہیں رہتا اور طرح اس کے بعد کے بعد اسلامی کر لے فخر الماصوم لا ان یکون می کو ضروری نہیں ہے کہ جو معصوم نہ ہو تو ظالم بھی ہو فخر الماصوم جو معصوم نہیں ہے لا الزام ضروری نہیں ہے کہ ظالمہ ہی ہو باقی قلعہ آگے معصوم کی حقیقت بیان کر رہے ہیں عصمت کی حقیقت یہ ہے اللہ یخلق تعالی فی العبد الحاب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر گناہ کو پیدا فرمائے ماں بخان ایک قدرتی ہی رختیار ہی لیکن اس کی قدرت اور اس کا ہختیار پھر بھی باقی ہو بندے کا گناہ کے حوالے سے اگر گناہ کرنا چاہے تو کر سکے مجبور نہ ہو تو هذا من الله تعالى يمعتذلك معتذلا تعریف کرتے ہیں معتذلا حقیقت بیان کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے معصوم ہونے کی کیا یہ لطفهم من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويجذره عن الشر یہ متبرک تعالی کی وہ مہربانی ہے کہ جو انسان کو کیا کرتی ہے خیر کے کام پر اٹھارتی ہے اور اس کو روکتی ہے شر کے کام سے باں بقا اختیار اختیار کے باقی رہنے کے ساتھ تخیف تخیصا ابتلاح یعنی آزمائش کو ثابت کرنے کے لیے انسان دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ آزمائے جائے کہ وہ حق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا تو ظاہر ہے, کہ کو بھی بیجا گیا ہے تو ان میں بھی ابلاح کو ابتلاع تو ثابت کرنا ہے ابتلا کب ہی ثابت ہوگا کہ جب ان کے اندر گن قدرت اور اختیار باقی رکھی ہے وحاظ یہ تو متضرہ کی بات ہے ان کی حقیقت کے مطابق بھی عصمت کا کیا معنی ہے معصوم ہونے کا معنی کیا معنی ہے کی اختیار باقی رہے ہیں اور اسی طرح معدوریدیا کا مطلب کہ ولیحدہ شیخ اب منصور المادریدی الحاثمت اللہ تضیر المحنا جو ہے یعنی معصوم ہونا یہ کیا ہے مشقت کو یا مقلف ہونے کو تکلیف کو ضائع نہیں کرتا لا تغير المهنت المعنى یعنی مکلف ہونا یہ شروع میں بتا چکا ہوں اہل سنت والجماعت میں صحیح ہیں کچھ اور کچھ ماتریجیہ کہلاتے ہیں کچھ متکلمین کہلاتے ہیں کچھ شروع میں اپ کو بتا سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ فوبیہذا یظهر فساد قول من قال لہذا اس بات سے معتزلہ سب کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی کہ معصوم, کہ معصوم ہونا یہ اس کے منافع نہیں ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں رہے گا اس کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں رہے گی گناہ کی بہذا کسی سے ثابت ذرا ظاہر ہو جائے گا فساد قول ون خوش شخص کہ قول کا فساد جس نے کہا کہ اللہ خاصی شخص ہے اور کہ جس کے سبب سے گناہ کا صادر ہونا ہی منع ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے ممتنعان فطر کے ضمے اگر اس کے اندر ہو ہوتا گناہ ممتنے ہو تو لما تکلیف ہو اس کو مکلف بنانا ہی درست نہیں ہوگا بکر کے زم دے کو چھوڑنے کا نہ کہنا تمہارا پتا نے فرمایا گناہ نہیں کرو ناپرمانی نہیں کرو جب اس کے اندر سلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مکلف بنانے کا کیا مطلب ہوگا والمات کا نا دوسری طریقے سے نا مسا بنا لے گی اور پھر گناہ چھوڑنے پر اس کو ثواب نہ ہوتا اللہ مطالعہ کا ارشاد ہے کہ جو گناہ نہیں کرے گا اس کو ثواب ملے گا لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معصوم ہونے کے لیے مطلب حاضر نہیں ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے اس کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا گناہ کی صلاحیت نہیں رہتی بلکہ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور اختیار باقی رہتا ہے ہاں اللہ کو پتہ گناہ کو پیدا نہیں فرماتے لکڑے سب کے حامی عناصر ہوں سب کو واقعیت سے رکھیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ